سمجھ لگی یہ بھی مچا وہ کہا جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہا وہی مولا علی کی ولایت اگر ایک آدمی کہتا ہے میں مولا علی کو نہیں مانتا نہیں مانتا تو اس کی سمجھا صرف یہ بتاؤ کہ جو اجماعی قطعی ہے سر سکولیا طبقہ. طبقہ. طبقہ کوئی غیر سکولی حکومت دا اینا کام بھی نہیں کرپڑا لگتا ہے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 پردہ خیرت یہ دا, مل مل دا غیرات اسلام دا پکا ہے مندنے اسلام خیرت کا مطلب سکولی کی دشمن ہے کہ سکولی شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے مطلب ہے کالج کا لڑکا اس ملہ تو بدن ہونا ہے جہاں پردے دی گل کرے گا کیونکہ ٹرکی ہے یہ سانی ہے یہ زانی جہ چسکے لینا چاہتا ہے بن سمانے کڑیاں دے کر کے بہت آدھے موت آ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں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 دنیوی تعلیم سکولیاں دے وچ رہو تسی کسے کافر نال نہیں گل کر رہے تسی رسول اللہ دے امت دی نال کر رہے ہو ساڈے کول سارا کچھ اے تسی, <تصفح> تسی <تو پڑھنی؟ تصفح> تو تو سوال کراں گا دسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات کتھوں بڑیاں سن او <تصفح> سکول دا ناں لبو اس گھر سدا ناں ہاں جی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 فی بجو سے کنہ تمہارے گھروں میں یعنی فرمایا فی مدارے سے کنہیں تمہارے مدرسوں میں <متازاللہ> اللہ. اسلام کے اندر عورت ایک درس کا ہے جس کو گھر کہتے ہیں اور آ, آ, آ, آ, آ, رسالہ بولتے؟ میرے نبی سکولیاں بوتھے چھتر ماریا ہے کافر نے کافر کی لکھا عورت ہے پڑو درا اتلا اتلا جملہ کی لکھا کھڑا ہے? لکھا بیانگ کی لکھیا کہ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 <laughs> <laughs> جی جی جی جی جی جی حضرت جی, دا دا دا حضر جی, دا دا حضر جی نرسری کلاس تو لے کے یار سور بھی نہیں اوپر جنیا بھی کلاسا ہوں پی ایچ ڈی تک تک ہوئی نصاب جی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 سکھانا ہے <تصفيق> <تصفيق> برطانیہ جماعت بھی رہتےستان میں رہتے جی تمی ملک ہے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 جیلونا ای رابد بنایا ہے نا بنا لیا ہے اپنی واری آئی کھڑی دینج رکھنا کتاباں بھی لکھا ہے پیشگوئی بھی, بھی قرآن ودیش جی آیا جس وقت لوگ برائیاں رب فرمانی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 جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب کم ہوگا تمہاری اپنے خنجر سے سونے ساری تہذیب اپنے ہاتھ آپ ہی کر پہنچی بچالو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 حکومت حکومت آگے کر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 فرض اللہ رسول اے دسو جی قوم دے مالک <سؤال> مالک کرزا دستے دادی دکھائے میم میں بندہ میں چیتی چکر یہ دسو بچے بنیا مالک ہے جاپسی کرنا تو اپنے رین دینا لے لکھا گیا تجارت جو کرنا ہے اگلا بھی اگلا مہمان تجارت کا موقع دے رہا آ جا پچھو اصلہ کٹا کر کے حملہ ہو رہا یہ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 سب دہشتگرد فتن وازائن تھبائی اینا کیتی ہے جی میں مکار یا نا مغلا نا کیتی سی اے میں پہن جو ساڑھے نا کرنگے خبردار آسانگریردہ برٹشل آج تو بات مول کجنی چلنے دینا سبحان اللہ یہ کسے تھا لکھیا قرائدن حضرت میں نے جنا پتہ لکھا سبول دی کسے کتاب دیکھے سبول دی کسے کتاب در ایمی بکھیا کھڑا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 جما اسلامی جماعت ہمارے خلاف نہیں میرے کو لگا سا بھا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 مسرج جی جناب احمد جو جناب کہ نے مدرسہ دیو بند کرنا سر سید نے دیو بند مدرسہ بنایا سوری علی گڑھ مدرسہ بنایا پھر <آل> مولانا کاسم نان دوسرا بنا تا دیو بندی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 مدرسا امام آحمد رضا مدرس سام سام نے دنیا دوترا کاشم نانوت نام لیا ہے اپنا دلی کالج کا شکل پہ ربانی کا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 سلام شامل جناب یہ نعرا لایا فارسی پڑھوچو خان نے جناب تیل ویچن بدن کرار نہیں دا می گل کہی ہے کہ اس ویل یہ سن سرس احمد خان نے کیاازمی مضمون یہ جناب یہ تو پڑھا تعجب ہے جو تعلیم پاس جاتے ہیں آپ نے سال میں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 جی اس لیے یونیورسٹی پہنچ گئی یار گل ایک منٹ میں کتاب میں کتاباں کتاب میں رکھا جی تڈیا کتاباں ہر قسم کی بغیرتی ثابت نہ کردا میرا لک تھی نہیں تے مسلمان ہی تو بات پچھلی زندگی تو تسا کرنا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 سچی دسیا جی اجنگ لائیے گل کیا سچی دسیا جیت لائی ہوئی ہے میری ذاتی نہیں کہ انہیں پیچھوں بغیر نہیں <laughs> <بزل laughs> <بزل laughs> <laughs> <laughs> لگاؤں گا جدو تعلیم کا سر ہی کوئی نہیں چل رہا روپیہ لا فلا نہیں جدو بندہ اپنے ذاتی کردار چنگا تے بندہ بنتا ہے تو چڑ دے ہر کسی اپنے آپ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 میرے نبی پاشم ایسے ہے کہ جس کی ساری زندگی ہے <سلام> <لند> <problems>